دین اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں تو مختصرا یہ کہ قربانی کرنا فرد ہے دین اسلام میں اس کو فرض کا رتبہ اور درجہ حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منزاب قبل فلاح فل یزبہ مکان اخرا اصول تو یہ ہے کہ بندہ نماز عید ادا کر کے قربانی کرے تو جو بندہ نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لیتا ہے وہ اس کی جگہ دوسرا جانور قربان کرے دوسری قربانی کرے حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس چیز کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں یا اللہ رب العالمین جس کام کے کرنے کا حکم دے دیں وہ کام فرد ہوا کرتا ہے اسی طرح سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنندار قطری کے اندر آتی ہے فرماتے ہیں من باجدہ ساعتن فلم ضحری جو بندہ وسعت پاتا ہے استطاعت اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا فلا یقرہ بننا مفلانا وہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے تو اس بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی قربانی کو فرد اور لازم قرار دیتے ہیں اگلی بات ہے وسعت کی کہ وسعت سے کیا مراد ہے کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ میرے اوپر زکوۃ فرد نہیں ہے میں صاحب نصاب نہیں ہوں کیا قربانی کرنا میرے لیے بھی لازمی اور ضروری ہے کئی سوال کرتے ہیں جی میرے اوپر قرضہ ہے کیا پھر بھی میرے لیے قربانی کرنا لازمی ہے اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں تو دین اسلام نے قربانی کرنے کے لیے شرط اس کو قرار دیا ہے کہ من واجدہ دا جو بندہ وسعت پاتا ہے جس کے پاس وسعت ہے وہ قربانی کرے قربانی اس کے اوپر لادم ہے مقرور بندہ ہے اگر اس کے پاس وسعت ہے تو پھر بھی وہ قربانی کرے فاحد نصاب نہیں ہے زکات اس کے اوپر فرد نہیں ہے لیکن قربانی کرنے کی وسعت طاقت موجود ہے چار پانچ ہزار روپیہ خرچ کر سکتا ہے تو اس کے لیے قربانی کرنا لازمی ضروری ہے بلکہ بندے کے پاس اگر وقتی طور پہ پیسے نہیں لیکن اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے چار پانچ ہزار روپیہ کہیں سے ادھار پکڑ کے قربانی پہ لگا دیا تو میری استطاعت اور طاقت اتنی ہے میری ہڈی پسلی اتنا سہ لیتی ہے کہ میں یہ قرض اتار دوں گا تو یہ بندہ بھی صاحب استطاعت ہے یہ بھی قربانی کرے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی دوست کریبی کی عزیز کی رشتہ دار کی شادی ہو وہاں کوئی دو چار ہزار روپیہ خرچ کرنا پڑ جائے تیاری کے لیے آنے جانے کے لیے تو وہ بندہ نا پاس ہو تو ادھار لے کے بھی کر لیتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنا میں ادا کر سکتا ہوں اتنا کو ادھار لے لیتا ہے اور پھر استعمال کے بعد جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے یا مشت یا آہستہ آہستہ اس کو اتار دیتا ہے تو یہی کیفیت قربانی کے معاملے میں بھی ہے کہ جو بندہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے خواہ اس کے پاس پیسہ حاضر موجود ہے یا اگر وہ ادھار لے تو ادھار کو اتار سکتا ہے اتنا ادھار وہ برداشت کر لیتا ہے تو پھر وہ قربانی لازمی کرے قربانی کرنا فرد ہے ضروری ہے اور وہ قربانیاں جو گھروں کے اندر کی جاتی ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے ان کی فضیلت کے بارے میں مختلف حدیثوں کے اندر گھروں میں کی جانے والی قربانیوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں لیکن ان کی کسی کی بھی سند درست نہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں لیکن اب اس کا یہ معنی نہیں کہ گھر میں قربانی کرنا ضروری نہیں جس طرح دی جیسے پاگل لوگ کہتے ہیں کہ خام خام گھروں میں قربانیوں قربانیاں کرتے ہو حج کے موقع پہ اتنا فون بہایا جاتا ہے جانور ربا کرتے ہو حقیقت میں ان کے دماغ کی خرابی ہے اور معاملہ کوئی نہیں تو گھروں کی قربانیوں کو دین اسلام نے فرض قرار دیا ہے تو اس کی یہی بہت بڑی فضیلت ہے کہ دین نے اس کو فرض قرار دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں مدینہ آنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی ہے تو جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیں وہ یہی بہت بڑا اعداد ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار ہے باقی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کسی نے سوال کیا ماہ ہر ادای یہ قربانیاں کیا ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت ابھی کبھی براہیم کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ روایت بے اصل ہے بے بنیاد ہے اس کی کوئی اصل نہیں یہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے ہاں ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے بھی قربانی دی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کا دین ایک ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء و اخواتن و دین واحد تمام کے تمام تر نبی آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں بار بار کہا ہے ملتا ابھی کم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ اللہۃ وسلام کی ملت ہے جس کا پرچار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو قربانی کے بارے میں یہ جو حدیث ہے کہ یہ ابراہیمی سنت ہے یہ روایت رعیف ہے وگرنہ سارے کا سارا ہمارا دین وہ دین ابراہیمی ہی ہے ملت ابراہیم ہی ہے تو بہرحال گھروں کے اندر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے اس کے بغیر چارہ نہیں اس بندے کا جو بندہ وسعت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی وہ لازمی اور ضروری طور پہ قربانی کرے باقی اگلی بات ہے جانور قربانی کا جو ہے اس کی عمر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا اَن يُعْصَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَدْعَةً مِّنَ الزَّعْن کہ تم صرف اور صرف دو دانتا جانور دوندہ جانور ضبا کرو اس سے کم تر جانور کی قربانی نہ کرو إِلَّا اَن يُعْصَرَ عَلَيْكُمْ ہاں اگر تمہیں دشواری پیچ آئے دوندہ جانور خریدتے ہو تو بھیڑ کا ایک سالا جانور جدعہ کر لو یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے بعض لوگوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ ابو زبیر راضی ہے اس کے اندر وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کر رہا ہے سیگائے ان کے ساتھ اور اصول ہے کہ مدلس راضی کا ان آنا قبول نہیں ہوتا علامہ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو رعف قرار دیا ہے لیکن ان کو اصل میں بات کی سمجھ نہیں آئی اصول ہے کہ شیخ خین بخاری اور مسلم اپنی صحیح حین کے اندر مدلس اراویوں کی جن روایات کو سیگائے ان کے ساتھ بیان کریں وہ ساری کی ساری سیما پر محمول ہوتی ہیں تو اس قاعدے کا پتا تھا امام مسلم رحمہ اللہ کو بھی کہ مدلس کا ان انا ناقابل قبول ہوتا ہے اور صحیح کے اندر شرط انہوں نے لگائی ہے کہ میں اپنی اس کتاب کے اندر صحیح مسلم میں صرف اور صرف صحیح حدیثیں درج کروں گا تو انہوں نے اس حدیث کو جگہ دی ہے تو یہ سوچ کے جگہ دی ہے کہ اس کا سیم ثابت ہے یا نہیں باقی رہا ان کا اعتراض تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ابو زبیر کا سیما جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے مسند ابی آوانا کے اندر امام ابو ابانا رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے لہذا یہ حدیث صحیح ہے اس کی سند کے اوپر اعتراض مردود ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تذبحو اللہ مسنہ تن صرف اور صرف مصنح دو دانتہ جانور دبا کرو تو دو دانتہ جانور لغت کے اندر مسنہ کہتے ہیں ادا تالا سنا یا ہو جب جانور کے سنیا دو دانت نکل آئیں ابھر آئیں پھر وہ جانور مسیینا بنتا ہے منڈیوں میں کئی فراڈیے ہوتے ہیں وہ جانور کا دانت ابھی ہر رہا ہوتا ہے وہ توڑ کے منڈی میں لے جاتے ہیں جی دونوں ہو گیا ہے تو مسیحا دانت ٹوٹنے سے نہیں ہوتا مسیحا ہوتا ہے اذا تالاب سنا یاہو جب اس کے دو دانت نکلیں نکلنے کی وجہ سے وہ دودھ کے دانت اس کے ٹوٹے پھر وہ جانور مسیینا ہوگا اگر دانت صرف ٹوٹا ہوا ہے نیچے سے نکلا کوئی نہیں دانت تو وہ مسیحا نہیں ہے مسیحا وہ جانور ہوگا جس کے سنایا نیچے والے دو دانت طلو ہو نکل آئیں جب ظاہر ہوں گے تو مسیحا بنے گا ظاہر نہیں تو مسیحا نہیں پھر مسیحا کہتے ہیں سنی فما فوکا دونا ہو چونگا ہو چھگا ہو سب پر لفظ مسیحا بولا جاتا ہے تو اس سے کم کر کی قربانی جائز اور درست نہیں ہاں اگر بندے کو دشواری پیش آئے تو پھر بندہ جد آ بھیڑ کا بھیڑ کی نسل سے بھیڑ دمبا چھترا اس جنس کا ایک سالا جانور جس کو جد آ کھیرا کہتے ہیں پکا کھیرا وہ جمع کر سکتا ہے باقی جنسیں بکری اونٹ گائے ان کا کھیرہ دبا کرنے کی اجازت کوئی نہیں ہے دین اسلام کے اندر اور جد صحیح قول کے مطابق وہ جانور ہوتا ہے بھیڑ کی جنس سے جس نے اپنی عمر کے بارہ مہینے ایک سال مکمل کر لیا ہو اور وہ دوسرے سال میں داخل ہو وہ جانور ہوتا ہے جد تو جد کی قربانی کرنی ہے کہی چھ چھ مہینے کے جانور وہ کھیرے لے آتے ہیں چھ مہینے کا بس اوکے جانور کھیرہ ہو جاتا ہے تو دیکھنے کو اچھا خاصا موٹا تازہ ہوتا ہے وہ منڈیوں میں جو جی جانور بیچنے والے ہوتے ہیں وہی وہ بہت بڑے مفتی اور علامے بنے ہوتے ہیں جی یہ لگ جاتا ہے اور نبی کریم صلی, صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جل آ کی قربانی کرو اور وہ بھی اس وقت کرو جب دشواری پیش آئے دشواری کی بھی دو صورتیں ہیں یا تو یہ کہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں مشین دو جانور بہت مہنگا ہے نہیں خرید سکتا اب کیا کرے جگہ لے لے بھیڑ کا یا پھر منڈی میں مارکیٹ میں مسیحا دستیاب ہی نہیں ہے تو ایک صورت میں اب وہ جگہ اس کو کرنا پڑے گا زبا تو جدہ زبا کرے لیکن صرف بھیڑ کی جنس کا اور جگہ وہ ہوگا جس نے اپنی عمر کا ایک سال پورا کر لیا ہو مکمل کر لیا ہو وہ جانور جدہ ہو کہلاتا ہے اس سے کم عمر کا گیارہ مہینے کا دس مہینے کا جانور جدہ نہیں ہے تو فرمایا جب دشواری ہو پریشانی ہو مصیبت پیش آ جائے نہیں مل رہا مشنہ جانور یا اس کو خریدنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر ڈھیر کا ایک سال جانور زبا کر لو بعض لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی اور اسے دلیل نکالتے ہیں کہ بکری کا بھی ایک سالہ جانور جدا بکری زبا کرنا جائد ہے وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ سرمایہ اب العما نبدی تھی یومنا ہادا ان کے ہم اس دن نماز پڑھنے کی ابتدا کرتے ہیں پہلے کام نماز پڑھنے کا کرتے ہیں سما نر پھر ہم واپس جاتے ہیں ہر اور قربانی کرتے ہیں پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں من فعلا فقد افاوا جس بندے نے ایسا کیا اس نے ٹھیک کیا ہے جب من قبل پلا اور جس نے نماز سے پہلے جانور کو دبا کر لیا ہے تو پھر سعن لحم قدم اہلی ہی وہ تو بہت ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے بنا کے رکھ دیا ہے نہیں سمین نوسو کی تھی شئی. وہ قربانی کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں قربانی نہیں ہے قربانی تب ہوگی جب نماز عید کے بعد ذبح کرے گا ایک آدمی ابو بردا بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو پہلے ذبح کر لیا ہے اب میں کیا کروں کہنے لگے کہ میرے پاس ایک سالہ بکری ایک سالہ بکری موجود ہے اور وہ مسنہ سے بہتر ہے کیا میں اس کو ذبح کر لوں نبی السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے ذبح کر لے اس حدیث سے نکلا مسئلہ کہ جی بکری بھی کھیری ذبح ہو سکتی ہے کھیرا بکرا ذبح ہو سکتا ہے لیکن نکلتا نہیں مسئلہ نکالنے کی کوشش تو بڑی کی ہے کیونکہ صحیح بخاری میں یہ حدیث دس جگہوں پہ آتی ہے اور تقریباً تمام جگہوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی رمایا ذہے بہا اس کو ذبح کر لے قربانی کر لے لیکن والا ولن تجزیہ جزادن واجہ کا تیرے بعد کوئی بھی جد کسی بھی بندے سے کفایت نہیں کرے گا صرف اس ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے باقیوں کو اجازت نہیں دی فرما رہے ہیں خود کہ ہاں تو دبا کر لے تیرے بعد اور کسی کی طرف سے یہ کفایت نہیں کرے گا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ ابو بردا بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاصا تھا اور باقیوں کے لیے یہ ٹھیک اور درست نہیں ہے اسی طرح اور کئی ایک خدیسے پیش کرتے ہیں جیسے سنندی کے اندر ایک حدیث آتی ہے نعمہ او نعمت تل الجدع من مین کے بھیڑ کا جدا بہترین قربانی ہے لہذا اگر بندے کے پاس استطاعت ہو بھی دونا کرنے کی پھر بھی بندہ بھیڑ کا جدا جانور دبا کر دے کیونکہ نبیٰ صاحب نے فرمایا ہے کہ بہترین قربانی ہے لیکن بات غلط ہے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کے اندر قدام بن عبد الرحمان اور اس کا شہ ابو کباش یہ دونوں کے دونوں کے راوی مجہول ہیں یہ سند درست نہیں حدیث پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اسی طرح ایک روایت پیش کرتی ہیں مجاس بن مسعور بن سالوہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ ان جد آفیفی بن کہ دونا جانور جو کفیت کرتا ہے اسی جنس کا کھیرا جانور بھی کفایت کر جاتا ہے لہذا اگر کھیرا بندہ کر لے افتتاح کے باوجود تو پھر بھی جائز اور درست ہے تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو جائز قرار دیا ہے کہ کفیت کر جاتا ہے لیکن سورت کی وضاحت نہیں کی کہ کب کفیت کرتا ہے اس کی وضاحت وہ صحیح مسلم والی حدیث کے اندر آ گئی ہے اللہ یو سر کہ جب تم پر دشواری ہو اور یہ اعلان جب نبی السلام نے کروایا تھا وہ موقع بھی سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ کون سا موقع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ راہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہ تھے قربانی کا موقع آ قربانیاں ہمارے پاس تھی نہیں ہم میں سے ایک بندہ دو دو تین تین کھیرے دے کر ایک ایک دا جانور خریدنے لگا کتنی دشواری والی بات ہے تو نبی علیہ السلام نے پھر یہ اعلان کروایا کہ جب آپ کی شاید کر جاتا ہے سنیہ جا کی جگہ پر تو حالت دشواری کی تھی لوگ سفر کے اندر موجود تھے تو اس لیے اجازت دی ان کو اور وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی اس کی وداعت کر رہی ہے کہ اسر کے وقت تنگی اور دشواری کے وقت بندہ بھیڑ کی جنس کا جزا ابا کر سکتا ہے بات تو وہی حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے لیکن صرف فام کی خرابی ہے اور مسئلہ کوئی نہیں پھر اسی طرح ابو رضی اللہ عنہ کی ایک ادیز پیش کرتے ہیں مستدرک حاکم کی کہ جدع من خیر من السید من المان کہ بھیڑ کا جد بکری کے دوندے سے بہتر ہے لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں اس میں ابو سفاط ماماما بن وائل نامی راوی وہ ضعیف ہے اسی طرح مستدرک حاکم کی ایک اور ادیض پیش کرتے ہیں افسر میں بھی آتی ہے کہ اندر جد ا مینزانی خیر من سنی ابی اب البکر وَلَوْ عَلِمَ علیم اللہ ذبح مِنْهُ امین بِهِ ابراہیم کہ بھیڑ کی جنس کا جد آ یہ تمام تر جانوروں سے افضل ترین جانور ہے اگر اللہ رب العالمین اس سے افضل کوئی اور جانور سمجھتے تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ بطور سریا دیتے جب اسماعیل پہ چری چلانے لگے تھے تو یہ روایت اگر صحیح ہوتی تو قابل قبول ہوتی لیکن حقیقت اس روایت کی یہ ہے کہ یہ روایت بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی کیونکہ اس کی سند کے اندر بھی جو موجود ہے اس بن ابراہیم الحنینی راوی ہے وہ ضعیف ہے پرلے درجے کا تو اس کی روایت بھی قابل قبول نہیں اسی طرح ایک اور روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک بندہ دو جانور لے کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھیرا تھا ایک دندا تھا اور جو کھیرا تھا وہ دونے کی نسبت زیادہ صحت مند تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ کیا میں اس کی قربانی کر لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے قربانی کر لے اللہ تعالیٰ اس سے غنی ہے تو اس کی سند میں بھی قزا بن سمیر ابھی رئی ہے اسی طرح ایک اور روایت پیش کرتے ہیں سنن نبر ماجا کی اور مسند احمد کی کہ یہ جوانی تن قربانی کے طور پہ کھیرا جانور بھی جمع کیا جا سکتا ہے جس طرح منڈیوں کے مفتی کہتے ہیں پکا کھیرا لگ دیند پتا نہیں کدھر سے لگ جاتا ہے اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے تو یہ روایت پیش کرتے ہیں دلیل جواز کے طور پہ لیکن اس کی سند میں بھی ام محمد بن ابی یہ وہ مجھول ہے مقصد یہ کہ اس قسم کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری رئیس ہیں کوئی ایک بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی تو لہذا کھیرہ جانور زباں نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت ہاں ایک ہی صورت ہے دشواری پیش آ رہی ہو مارکیٹ میں دستیاب نہ ہو یا دونڈا جانور بہت زیادہ مہنگا ہو تو اس صورت میں کھیرہ ضبع کیا جا سکتا ہے قربان کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی صرف اور صرف بھیڑ زان کی جنس سے زان کا لفظ بھیڑ ڈمبا چھترا ان سب پہ بولا جاتا ہے پھر اسی طرح وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہے وہ کون کون سے ہیں ان کے بارے میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان شریف العین ہم جانور کا کان اور آنکھ اچھی طرح سے دیکھیں اور دیکھ کر اس کو ربا کریں اور خریدیں کیونکہ عموماً کان کے اندر اور آنکھ کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے جو پوشیدہ رہ جاتا ہے پتہ بعد میں چلتا ہے تو فرمایا وہ اللہ ابھی مقابلۃ والا مدابراتن والا سرکا والا خرقہ کہ ہم ایسا جانور دبا نہ کریں جس کے کان میں سراخ ہو کان پھٹا ہوا ہو یا اس کا کان کٹا ہوا ہو یا لمبائی کے رخ اس کے کان میں کیڑا آیا ہوا ہو یا چڑائی کے رخ کیڑا آیا ہوا ہو ایسے جانور کو ہم زبان نہ کریں ایسے جانور کی قربانی نہ کریں تو چیر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو برابر ہے سوراخ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کہہ دیا کہ جس جانور کا کان پھٹا ہے جانور کے کان میں سوراخ ہے جانور کا کان کٹا ہوا ہے اس کے کان میں چیڑا ہے اب تھوڑا اور زیادہ کوئی قید نہیں ہے سب برابر ہے تھوڑا سا تک لگا ہے پھر بھی وہ کٹا ہوا ہے عہدگار ہو گیا ہے سوراخ چھوٹا سا ہے اہدگار تو ہو گیا ہے نا کہتے جی اتنے کی بات کوئی نہیں تمہیں کس نے کہا ہے کہ اتنے کی بات کچھ نہیں دین اسلام تو کہہ رہا ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کا کان کٹا ہو چیڑا ہوا ہو کاٹا ہوا ہو سوراخ دار ہو یا پھٹا ہوا ہو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کی قربانی تھی کوئی نہیں قربانی درست نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اسی طرح سیدنا براہ بن آدم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مالا یتقا من آیا کن کن قربانیوں سے بچا جائے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح اشارہ کیا کہ چار ہے فرماتے ہیں وہ انام ملی اکثر انام ملی ہی کہ میری انگلیوں کے پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلوں کے پوروں سے حقیر ہے اور میری انگلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلوں سے حقیر ہیں لیکن انہوں نے اس طرح کر کے اشارہ کیا اور ہمیں بتایا کہ چار جانور ہیں جن کی قربانی سے بچا جائے الجا لنگڑا جانور بینگیون ارا جا جس كا لگڑا پن وادے ہو لنگڑا جانور ہے لولا ہے جس کی دونوں ٹانگیں خراب ہیں چال نہیں سکتا بالاولا اس سے بچنا چاہیے كوئی نہیں کرنا چاہیے ول اور بہ گن اب جانور جس کا بہنا پن اور کانا پن وادے ہو اس کی قربانی نہیں جو اندھا ہو اس کی بھی نہیں اس کے اندر تو ایب ڈبل ہو گیا پھر اسی طرح فرمایا ول کثیر التی لا تلقی وہ ایسا کمزور اور بڑھا جانور جس کی ہڈیوں کی مخ اور گودا ختم ہو چکا ہو وہ بھی ربا نہ کرو یہ چار جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کی قربانی نہ کی جائے پھر اسی طرح سیدنا علی ابن ابھی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انز بھی آرنی وال ارن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے اور سینگ کٹے جانور کی قربانی سے منع کیا تو بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور کے سینگ کا اوپر والا خول اتر آتا ہے نیچے کی ہڈی سے ہی سلامت رہتی ہے اس کو گلی کو کچھ نہیں ہوتا صرف اوپر کا خول اتر آتا ہے اگر خول اوپر سے اتر آئے اور نیچے والی گلی سالم ہو وہ نہ ٹوٹے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے اس کے اوپر ادب کا لفظ نہیں بولا جاتا ازبا جانور اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سینگ ٹوٹ جائے اگر اس کی گلی ٹوٹے گی پھر وہ جانور سینگ ٹوٹا شمار ہوگا اور اس کی قربانی نہیں ہوگی اوپر سے خول کا اتر جانا عیب ضرور ہے لیکن ایسا عیب نہیں کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہو کہ اس کی قربانی نہیں کرنی یہ چند ویو ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا منع ہے جانور کی اور یہ عیب چاہے خریدنے سے پہلے ہو چاہے خریدنے کے بعد ہو چاہے قربانی والے دن قربانی کے وقت پیدا ہو جائیں اس جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی مثلا ایک جانور کو لٹایا ہے دبا کرنے کے لیے وہ دبا کرنے لگے اس کو اس نے سارا پنا مارا ہے تو اس کی آنکھ میں چھری لگ گئی کانا ہو گیا اب اس کی قربانی نہیں ہے کیونکہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ایسے جانور نہ خریدو یا قربانی کے لیے مخصوص نہ کرو فرمایا ہے ان جانوروں کی قربانی نہ کرو ذما نہ کرو ان کو قربانی کے لیے ذما کرنے سے پہلے پہلے جانور کے اندر ایب پیدا ہو گیا اس جانور کی قربانی نہیں اسی طرح جانور کو پکڑ پکڑا ہے اس کو ربا کرنے لگے وہ چھوٹا چھوٹ کے دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا سینگ ٹوٹ گیا عیب دار ہو گیا قربانی نہیں اب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی لنگڑا ہو گیا قربانی ختم ہو گئی قربانی نہیں قربانی کریے نیا جانور خریدا جائے اس کی قربانی کی جائے ایسی صورت میں دو ہی صورتیں سامنے آئیں گی یا تو بندے نے بڑی مشکل سے جانور خریدا ہے اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ یہ جانور بیچ کر اس کا بدلے میں دوسرا جانور خریدے مزید کچھ پیسے ڈال کے یا خریدنے کی کسی بھی طرح اس کے پاس صورت استطاعت نہیں ہے یا پھر اس کے پاس استطاعت ہوگی دو ہی صورتیں ہیں کہ قربانی کے لیے جانور خریدا تھا اب وہ ہو گیا ہے ایبدار اب یا تو اس بندے کے پاس مزید جانور خریدنے کی استطاعت ہے یا نہیں ہے اگر مزید جانور خریدنے کی استطاعت ہے تو خریدے اور دبا کرے اور اگر مزید خریدنے کی استطاعت نہیں تو جس کے پاس استطاعت نہیں اس کے اوپر قربانی ہی نہیں ہے اس کا تو معاملہ اللہ نے ویسے ہی دفاع کر دیا ہے اس کے ذمہ سے قربانی ختم ہو گئی تو بہرحال ایب دار جانور ذبح کرتے وقت ایب دار جانور کی قربانی نہیں ذبح کرنے کے وقت تک ذبح ہونے تک جانور بے عید رہے تب اس کی قربانی صحیح اور درست ہوگی وغیرہ وہ عام گوشت کی طرح گوشت کی ہے ایک روایت پیش کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی کہتے ہیں کہ اس تو تن میں نے ایک قربانی خریدی فجا من آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس کے بارے میں کہ ایسا ماجرا ہوا ہے تو نبی سلامت وسلام نے فرمایا اس کو قربان کر لے یہ روایت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی مسئلہ یہ نکلا کہ اگر عیب جانور کے اندر پیدا ہو جائے خریدنے کے بعد تو اس کی قربانی کرنا جائد ہے لیکن یہ بات درست ہوتی اس وقت جب اس کی حدیث کی سند ہوتی صحیح حدیث کی سند صحیح نہیں اس کی سند میں حجاج بن ارتاف بن سور کثیر و و تدلیس ہے اور پھر ایک دوسری سند ہے اس کے اندر محمد بن قردہ بن کابل انصاری مجھول ہے سند میں ان کتابی ہے اور دونوں سندوں کا دار و مدار جابر بن یزید بن حارت جوفی پر ہے تو جابر جوفی کے بارے میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جتنے بندوں سے ملا ہوں اپنی زندگی میں جابر جوفی سے بڑھ کے جھوٹا بندہ نہیں دیکھا محدثین فرماتے ہیں احمد بن حنبل وغیرہ رحم احمد اللہ کہ یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا وہ زا تھا جھوٹی حدیثیں گھر گھر کے نبی رسلام کے نام سے بیان کرتا تھا تو ایسے ظالم آدمی کی روایت قابل قبول نہیں دوسری بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اس روایت کے اندر بات یہ بیان ہوئی ہے کہ جانور کی دوم کٹ گئی تو اس کی قربانی کی گئی روایت ضعیف ہے لیکن اس کے باوجود مسئلہ اس روایت سے زیادہ سے زیادہ یہی نکلے گا نا کہ دم کٹے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں جانور کا دوم کٹا ہونا ایسا عیب نہیں ہے جس سے دین اسلام نے منع کیا ہو جن جن عیوب والے جانوروں کو ربا کرنا منع ہے ان میں دوم کٹے کا نام نہیں اگر کسی جانور کی دوم کٹ جائے وہ ایبدار تو ضرور ہے لیکن دین اسلام نے اس کی قربانی سے منع نہیں کیا اس حدیث کو روایت کو جھوٹی کو پیش کرنے کی ضرورت کو ہی کوئی نہیں مسئلہ تو ویسے ہی ثابت ہو رہا ہے اسی طرح خصی ہونا جانور کے اندر ایب ہے لیکن اس کی قربانی کرنا دین اسلام نے منع نہیں کیا قربانی کی جا سکتی ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جانور کو خسی کرنا یا کروانا یہ منع ہے دین اسلام میں شیطان نے کہا تھا فلا رکھ خلق اللہ کہ میں لوگوں پہ حکم چلاؤں گا اللہ یہ تیری بنائی ہوئی مخلوق کے اندر ہیر پھیر کریں گے تو یہ جانور کو کسی کر دینا اللہ کی تخلیق کے اندر تغیر و تبدل ہے جو کہ شیطانی عمل ہے شیطانی اذن اور حکم سے کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کا حکم نہیں تو جانور کو خصی کرنا کروانا منع ہے دین اسلام نے لیکن خصی جانور کی قربانی وہ ہو جاتی ہے بلکہ مسلم احمد کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دو مینڈے دبا کیے موٹے تارے تھے جت کبرے تھے ٹانگے ان کی سیاہ تھی چہرہ ان کا سیاہ تھا اور اوپر سے وہ سفید تھے دب ڈبخڈے تھے اور دونوں کے دونوں خصی تھے خسی جانور کی قربانی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو قربانی بہرحال خسی جانور کی, کی جا سکتی ہے عیب ضرور ہے لیکن وہ ایب نہیں کہ جس ایب سے دین نے منع کیا ہو ہاں جو, جو عیوب دین سلام نے گن گن کے بتائے ہے کہ ان ان ایبوں کی وجہ سے جانور دبا نہیں کیا جا سکتا ان میں سے کوئی ایک عیب بھی پایا گیا تو جانور کی قربانی ممنوع ہو جائے گی وہ قربانی درست نہیں ہوگی پھر اسی طرح قربانی کے جانوروں کا مسئلہ ہے لوگوں نے وہ اڑیال کی قربانی اور ہرنیوں کی قربانیاں بھی کرنا شروع کر دی ہیں کئی کہتے ہیں وہ جی جو بندہ جمعے کے ٹائم آتا ہے پہلے نمبر پہلی گھڑی کے اندر اس کو اونٹ کی قربانی کا پھر گائے کی قربانی کا پھر وہ بکرے چترے کی قربانی کا پھر مرغی کی قربانی کا پھر انڈے کی قربانی کا ثواب صحیح ادیس کے اندر آتا ہے ملتا ہے اس کو تو لہذا انڈے کی بھی قربانی ہو گئی اور مرغی کی قربانی کرنا بھی جائز ہو گیا اور بھینس کی قربانی کرنا بھی پتا نہیں کیا کیا عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قربانی کے جانور خود قرآن مجید میں بیان ہیں فرمایا من ہے فرمایا ہر قوم کے لیے امت کے لیے ہم نے قربانی کی جگہ مقرر کی ہے تاکہ ہم نے جو ان کو چوپائے جانور مویشی دیے ہیں ان میں پر اللہ رب العالمین کا نام ذکر کریں لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے یہاں پر بہیما تل کا تو بہیما تلن عام کون کون سے جانور ہیں ان کا نام لے کے کے لارب العال نے بتایا ہے فرمایا خطوط شیتان اور جو پاؤ انام میں سے بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رجک دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیتان کے پیچھے نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے سمان یا تھا وہ آٹھ قسم کے جانور ہیں انعام جن کی قربانی کرنی ہے وہ آٹھ جانور ہیں کون کون سے فرمایا من مین و من ماج اسنین نر مادہ بھیڑ کی جن سے بھیڑ ڈمبا چھترا یہ ساری زان بھیڑ کی قسمیں ہیں مختلف نر اور مادہ دو یہ ہو گئے وامین الما <نَئِن> اور دو بکری کی جن سے ایک نار اور ایک مادہ الآزاک ہر رام امین الف ان سے پوچھیے کہ کیا ان کے مذکر آرام ہے یا منس ام تملت آ رہی اور یا جس کے اوپر ان کی ماداؤں کے پیٹ لپٹے ہوئے ہیں یعنی کہ جو مادہ کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے حمل میں کیا وہ <نَئِن> <نَئِن> وامل باقا رس نہیں کہ اونٹ کی نسل سے بھی دو یعنی نر اور مادہ اور گائے کی نسل سے بھی دو نر اور مادہ یہ آٹھ جانور ہیں اونٹ گائے بھیڑ بکری ان چاروں وجناس کے نر اور مادہ جانور تو بھینس انڈا مرغی ہرن اڑیال یہ انعام کے اندر داخل نہیں اور قربانی صرف اور صرف بہیم الانعام عام کی ہے غیر بہیمت الانعام کی قربانی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور کسی جانور کا حلال ہونا اس کے قربانی کے لیے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتا کہ فلاں جانور بھی حلال ہے اب بندہ سارے حلال جانوروں کی قربانی کرنا شروع کر دے یہ تو بے وقوفی ہے قربانی کے جانور علیحدہ طور پہ مختص ہیں مخصوص ہیں اور حلال جانوروں کی تفصیل وہ علیحدہ طور پہ موجود ہے اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہدیہ والے سال ذبح کیے البدنا انسب آتن بل بقراتہ انسب گائے بھی سات افراد کی طرف سے اور اونٹ بھی سات آدمیوں کی طرف سے یعنی اونٹ اور گائے سات سات بندوں کی گھرانوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے اسی طرح عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے فہادر فہدر ازاحی تو قربانی کا وقت ادھا کا وقت عید کا وقت آ گیا فرض کرکنا فل فر باکراتی سب آتن ہم میں سے ہر سات سات بندوں نے گائے میں اور دس دس بندوں نے اونٹ میں شرکت کی تو معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ دس بندوں کی طرف سے بھی کفایت کر جاتا ہے اطابن یہ سار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ساری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں کہ بندہ ایک ہی قربانی کو اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ضبع کیا کرتا تھا فیا قرون وہ خود بھی کھاتے تھے کھلاتے بھی تھے حساب تباہ ناسو حتیٰ کہ لوگوں نے ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا ریسے لگ گئی کہ ہم زیادہ آگے بڑھ جائیں ان سے قربانی کرنے میں تو دیکھا دیکھی دکھلاوے کے لیے لوگوں نے قربانیاں زیادہ کرنا شروع کر دیں فسارت کما تارا پھر وہ حال ہو گیا جو اب تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایک گھرانہ 10 دس, دس جانور دبا کر رہا ہے تو یہ بس لوگوں کی دیکھا دیکھی ہے بگرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی قربانی پورے گھرانے کی طرف سے کفایت کرتی تھی تو قربانی کا ایک ہی جانور ایک ہی قربانی گھر کے جتنے بھی افراد ہو ربا کر دیا جائے وہ سب کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے خدا بن سید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم من السنتی کہ مجھے سنت کا علم ہو گیا کہ کانا اہل نبی سات ساتعین کے ایک گھر والے ایک یا دو بکریاں ربا کرتے تھے اس کے باوجود میرے گھرانے والے مجھے غلط روی پر آمادہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اب بھی تم ایک یا دو جانور دبا کرو گے یو بخل تو ہمارے پڑوسی ہمیں کنجوس ہونے کا تانا دیں گے کہ دیکھو اتنے کھاتے پیتے اور ایک قربانی یا دو قربانیاں کر رہے ہیں کم از کم چار پانچ تو ہونی چاہیے نا تو کہتے کہ مجھے سنت سے یہی بات ملی ہے سنت نے یہی سکھایا ہے کہ ایک یا دو جانور بندہ دبا کرے وہ کفایت کر جاتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سارے گھرانے والوں کی طرف سے ایک قربانی بھی ذبح کیا کرتے تھے دو دو بھی ذبح کی ہیں ایک بھی ذبح کی ہے اللہ نے دیا ایک بندے نے توحفہ دیا نبیر اسلام کو سو اونٹوں کا آپ نے حجرت الوداع کے موقع پر سو کے سو اونٹ زبا کر دیے اور اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے ضبع کی ایک, سو ایک جانور حجت الوداع کے موقع پر نبیرہ اسلام نے ذبح کیے اللہ کی رضا کی خاطر بندہ زیادہ بھی قربانیاں کر سکتا ہے لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک قربانی بھی پورے گھرانے کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے پھر اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں چند ایک روایتیں پیش کی جاتی ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنے کی وہ ساری کی ساری بے اصل ہیں مثلا ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو موٹے تادے خسی میں دبا کیے اور ایک کو اپنی طرف سے اور ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے دبا کیا اور دوسرا ان لوگوں کی طرف سے دبا کیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر داخل ہیں اور اس کی تمام ترسانی عبد عبداللہ بن محمد بن عقیل پر جمع ہوتی ہیں اور یہ عبداللہ بن محمد بن عقیل بن جعفر بن علی بن ابی طالب یہ سول حفظ راوی ہے کمزور ہے اس کی روایت قبول نہیں ہوتی اسی طرح ایک اور روایت حدیفہ بن اسد رضی اللہ عنہ سے مردی ہے جسے مصدرت حاکم نے اور علامہ ہیسمی نے مجمع زوید میں ذکر کیا ہے اس کی سنعت میں بھی یا بن نظر بن حاجب نامی رابی رہی ہے اسی طرح حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دو قربانیاں ذبح کیا کرتے تھے ایک نبی کریم صلی اللہ وسلم کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے اور کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میری طرف سے قربانی کیا کرنا تو میں کرتا ہوں اس کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا لیکن یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے اس میں شریک بن عبداللہ بن نبی کا کثیر الخط ہے اور اس کا سیخ ابو الحسنہ حسن کوفی وہ مجہور ہے یہ روایت بھی قابل اعتبار اور قابل حجت نہیں ہے عام طور پہ لوگ اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ذبح کرتے ہیں اسی حدیث کی بنا پر اور حشر آپ نے اس حدیز کا دیکھ لیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عمل ثابت ہی نہیں ہے جھوٹ اور بہتان ہے جو بند گیا ہے دین اسلام پر اسی طرح امیر سلم اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادارا اراد احدیہ جب تم میں سے کوئی ایک قربانی کا چاند دیکھے عید کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو فلا یا فل یوم انشاری ہی و الفاری ہی وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے وہ بال اور ناخن نہ کٹوائے جب تک وہ قربانی نہ کر لے قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن کٹوائے گا اس سے پہلے نہیں اور فرمایا کہ جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا اس کے لیے فرمایا لا تاخذ کا من شاری کا وت فاری کہاوت اس کا کو کا تمام وزیر کا عند اللہ ازا وجل کہ قربانی کے دن تو اپنے ناخن کاٹ لے زیر ناف بال موڑ اور اپنی موچھوں کو کٹوا لے حجامت بنوا لے یہ تیرے لیے پوری قربانی کا ثواب ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے ہاں اچھا ادھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ معروف اور مشہور یہ بات یوں ہے کہ جس بندے نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی ذلحجا کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہ کٹوائے حالانکہ یہ بات غلط ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تُو دس ذلحجہ کو بال ناخن کٹوا لے منع نہیں کیا کہ کٹوانی نہیں ہے روزانہ بھی ہو سکتی ہے کروانا جامت ہے کروانا حرام کروانے والے روز کرواتے ہیں تو حلال حلالت بھی بلولا ہو سکتی ہے روزانہ اگر کسی بندے نے نو ذلحجہ کو بال کٹوائے ہیں اب قربانی کی وہ اشتتاث نہیں رکھتا دس الحجا کو دوبارہ کٹوا لے ہجامت دوبارہ بنوا لے زیرے ناپ بال بھول لے ناخن کاٹ لے منچے کتروا لے اس کو اللہ رب العالمین قربانی کا جو رسباب عطا فرما دیں گے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جو وقت ہے وہ نماز عید کے بعد مقرر فرمایا ہے جیسا کہ شروع میں آپ نے سنا تو قربانی کے دن وہ ایام تشریق فرمایا کل ضبل سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں گیارہ بارہ تیرہ ذوالحجہ یہ ایام تشریق ہیں اور یوم نار دس ضلح یہ بھی قربانی کا دن ہے لیکن ان سب میں افضل ترین دن وہ دس الحجہ کا دن ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مامن ائیا بن الم الصالحبا اللہ کہ دنوں میں سے کوئی دن بھی ایسے نہیں ہے کہ جن کے اندر کیا جانے والا نیک عمل اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہو تو ان 10 دنوں کے اندر یہ قربانی کا عمل بھی آ جائے گا جب بندہ داس الحجہ کو قربانی کرے گا تو تو لہٰذا دس حجہ کو قربانی کرنی چاہیے تو قربانی کا عجر و ثواب باقی 11 بارہ تیرہ تاریخ کو کرنے کی نسبت زیادہ ملے گا اسی طرح بندہ خود بھی جانور قربانی کا دبا کر سکتا ہے کسی سے کروا بھی سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات اور ذبح کیے حجت البدا کے موقع پر نہر کیے اور مدینے میں دو سینگوں والے موٹے تارے مینے وہ بھی خود ذبح کیے اسی طرح عورت کا زبیہ وہ بھی جائز ہے ایک عورت نے کر دیا جانور ایک بکری وہ تیز دھار پتھر کے ساتھ ربا کر دی تو اس کے بعد لوگوں نے پوچھا نبی السلام سے کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو کھا لو کھایا جا سکتا ہے اس کو تو اسی طرح کچھ سے بھی قربانی کروائی جا سکتی ہے وہ بھی جائز اور درست ہے اور باقی جو قربانی کے کھالوں کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنے قربانی کے اولٹوں پر یہ کہہ کر کہ میں ان کی نگرانی کروں اور ان کی کھالیں اور ان کا گوشت غریبوں مسکینوں کے اندر تقسیم کر دوں اور کساب کو اس کی اجرت میں سے کچھ بھی نہ دوں تو یہ غوربا اور مساکین کا حصہ ہے صدقہ ہے قربانی کی کھال اور صدقے کے مصارف آٹھ ہے سورت توبہ کی نمبر ساٹھ میں بیان کیے گئے ہیں ان مسارف پر صدقہ قربانی کی کھالیں لگ سکتی ہیں دیگر جگہوں پر صدقہ قربانی کی کھالیں نہیں لگ سکتی وہ آٹھ مصارف اللہ رب العالمین نے خود گن گن کر بیان کیے ہیں مساکین ہیں تھوکارا ہیں عاملین ہیں ہے سزکات وغیرہ کوئی اکٹھا کرنے والے مسافرین ہیں مجاہدین ہیں غارمین جس طرح یہ ززلہ زدگان سیلاب زدگان وغیرہ اور اسی طرح دیگر ایک دو اور بھی مصرف وہ بیان ہوئے ہیں اس عائد کے اندر تو یہ چند ایک مصارف ہیں یہاں پر قربانی کی کھالیں لگ سکتی ہیں اور قربانی کا گوشت اس کو بندہ خود بھی کھائے کھلائے بھی اور ذخیرہ بھی کرے نبی سلام فرماتے ہیں کلو وطما کھاؤ ذخیرہ کرو اور کھلاؤ اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے عطیم القال اول محتر نہ مانگنے والے مانگنے والے دونوں کو دو کھلاؤ وہ عطیم الباس الفقیر تنگ دست سوالی کو دو کھلاؤ تو یہ تینوں کام کرنے ہیں قربانی کے گوشت کے ساتھ خود بھی کھانا ہے اور سوال کرنے والوں کو بھی و راب مساکین کو بھی دینا ہے صدقہ بھی کرنا ہے اور تیسرا کام کھلانے کا توحفہ تنبی دینا ہے دوست آباد کو کتنا کھانا ہے کتنا صدقہ کرنا ہے کتنا دینا ہے اس کی تحدید دین اسلام میں کئی وارد نہیں ہوئی یہ آپ کی اپنی سواب پر ہے زیادہ دے لیں تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھا لیں تھوڑا دے دیں بارل کرنے یہ تینوں کام ہے اللہ رب العالمین عمل کی تفیق دے الا اللہ البلاب. آیا انشاءاللہ تھوڑی دیر تک پہنچنا پڑھ لو ساتھ آپ نے نا میں مجھے درد بتا رہا پڑھتے ہیں شروع میں لا ہاں لا اللہ تین مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ تین مرتبہ سنل سید جامع ترمدی کے اندر سنن نسائی کے اندر سنن نبی داود کے اندر موجود ہے یہ حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں اصل میں بات یہ ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دعا مشہور ہوتی ہے اور اس کے کچھ الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے فرق ہوتا ہے صرف فرق والے لفظ کر دیے جاتے ہیں باقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اب مثلاً مسجد میں داخل ہونے کی دعا عام طور پہ مشہور ہے اللہ وخت بابا رحمتی کا نکلنے کی اللہ منی من فضلے کا حالانکہ یہ دعا اتنی نہیں دعا تو نبی چوڑی ہے پوری دعا ہے کہ بندہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑے اور سلطان من بسم اللہ و الحمد اللہ وسلات وسلام اللہ رسول اللہ اللہ کا من فضلی کا یہ نکلتے وقت اور باقی یہ سارے کریمات کہہ کر اللہ مفت علی رحمتی کا یہ داخل ہوتے وقت پوری دعا ذکر کرنے کے بجائے اخیر والے الفاظ ذکر کر دیے کیونکہ پیچھے سے دونوں ایک ہی طرح کی ہیں نکلتے ہوئے بھی وہی الفاظ پڑھنے ہیں اور داخل ہوتے ہوئے بھی وہی الفاظ پڑھنے ہیں صرف آخری ایک ٹکڑا جو ہے اس کا فرق ہے عموماً حدیثوں کے اندر وہ آخری ٹکڑا ذکر ہوا ہے کیونکہ باقی کا تو پتا تھا فرق نہیں تھا پتا سننے والوں کو طالب علموں کو کہ نکلتے ہوئے کون سا ٹکڑا پڑنا ہے اور داخل ہوتے ہوئے کون سا تو استاد نے شیخ الحدیث نے محدث نے وہ الفت بیان کر دیے جن سے ان کا جو اشکال ہے وہ ختم ہو جائے پیچھے والا ذکر نے کیا اب کوئی سمجھے کہ صرف اتنی ہی دعا اللہ وقت بابا رحمت اق اللہ من اسد کا منفرد اس حدیث میں آ گئی لہا اتنی ہی پڑھنی چاہیے وہ تو اس کی کم علمی کا نتیجہ ہے باقی آ تو وہ ساری ملائے گا تو تب پوری بنے گی اسی طرح یہ سبانہ کلّا والی بات ہے وہ بھی پوری کوئی نہیں پڑھتے وہ وط جدو کا ولا یہاں پہ بریک لگ جاتی ہے پھر اعدب باللہ بھی وہ پڑھتے ہیں جو علیہ السلام نے کرات قرآن سے قبل کبھی پڑھی نہیں غصے کے وقت پڑھنا سکھائی ہے نبیلاسلام نے کہ پڑھو اعدب اور نواز نے کرات قرآن سے قبل جو سکھائی ہے وہ اور ہے وہ ہے اودب علی تو نہ عد بلّہ وہ والی پڑھتے ہیں نہ صنا پوری پڑھتے ہیں تو یہ نماز کے اندر نفس ہے یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ کہتے ہیں دیکھیں احسن کی بات جو ہے نا وہ ہے صرف سند کے اعتبار سے قابل عمل سندن ایک ذرا زیادہ مضبوط ہے ایک کم مضبوط ہے دونوں مضبوط مضبوطی میں شک کوئی نہیں اس بھانک اللہ والی بھی صحیح ہے اور اللہ واعد بینی والی بھی صحیح ہے سرد کے اعتبار سے زیادہ مضبوط اور کم مضبوط والا چکر ہے آہا. باقی پڑھ مدہ جو مرضی لے پڑھ سکتا ہے ہاں دونوں میں سے کوئی مرضی پڑھ لے اللہ <سؤال> اللہ